Mango, which is known as the king of fruits, doctors advise that after eating a mango, milk or lessie should be drunk or a few java plums should be eaten to reduce its thermal effects. Let's learn more about mango in this report. The fruit is the name of the Lord. We will remember that the fruit is the fruit of the fruit. The fruit is the fruit of the world. My Murad is the fruit of پاکستانی آم اپنے ذائقے تاثیر رنگ اور صحت کے اعتبار سے دنیا کا منفرد آم ہے پاکستانی آم کے بارے میں دنیا بھر کے ذرائع سائنسدانوں کے متفقہ رائے ہے کہ اس سے زیادہ میٹھا اور خوش ذائقہ آم کرائے ارد پر کہیں اور پیدا نہیں ہوتا مینگو تو دیکھے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت ہے اور نعمت سے ہر سیزن میں اللہ تعالیٰ نے مقصد سے دیا ہے اور ہمارے بالکل قریب لا کے سے بہت فائدہ اس کے اندر خاص طور پہ سلفر ہوتے ہیں اور جو انسان بنا نہیں سکتا پاکستان میں پیداوار کے لحاظ سے آم کے پھل کا شمار دیگر پھلوں کے نسبت دوسرے نمبر پر کیا جاتا ہے پاکستان میں ایک لاکھ اکاون ہزار پانچ سو ایکڑ میں آم کی کاشت کی جاتی ہے جس میں تقریباً اٹھارہ لاکھ ٹن پیداوار حاصل ہوتی ہے آم الزوجل کی ایسی نعمت ہے جو کئی امراض کی دوا ہے आम नया खून पैदा करता है आंतों को कुवत देता है मेदे गुर्दे मसाने और आसाब को ताकत बख्शता है आम के छिलके कैंसर शुगर समेत कई बीमारियों से बचाने में मददगार है शुगर, शुगर के पेशेंट शुगर लेवल के मुताबिक ही डॉक्टर बताएंगे जिस आम शुगर के पेशेंट नहीं खा सकते खट्टा मीठा आम खा सकते हैं जो देसी टाइप के होते हैं वो खा सकते हैं लेकिन आम खाना चाहिए اور عام سے جو لوگ بولتے ہیں کہ دانے نکل جاتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں دانے تو گرمی دانے نکلتے جس میں وہ پھٹتے اور جھیل میں جراثیم و دبر داخل ہو جاتا ہے اور بطر. وہ طرح طرح کے دانے اور زخم بناتے ہیں تو لوگ غلط فائمے وہ اس لیے نہیں کھلاتے بچوں کو اسی طرح عام کے اندر موجود ریشے آنتوں کی صفائی کرتے اور نظام ہاضمہ کو درست رکھتے ہیں آم کو فقط کھایا ہی نہیں جاتا بلکہ دودھ کے ساتھ اس کا جوس بنا کر نہایت شوق سے پیا بھی جاتا ہے آم کا جوس جگر دل دماغ ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے آم اور دیگر پھلوں کو پکانے کے لیے کاربائیڈ نامی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا کچھ دیر پانی میں بھگونے کے بعد آم اچھی طرح دھو لیجیے تاکہ اس کی گوند وغیرہ صاف ہو جائے وہ گلے کی خراش کا سبب بن سکتی ہے آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا چاہیے آم کاٹ کر کھانے سے چوس کر کھانا بہتر ہے آم کھانے کے بعد دودھ یا دودھ کی لسی یا تھوڑے سے جامن کھا لینے سے اس کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور یاد رہے ہائی شوگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آم نہ بلگمی اور سفراوی مزاج والے لوگ نہار مو یعنی خالی پیٹ آم کا استعمال نہ کرے کہ اس سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے اللہ کریم ہمیں اس نعمت سے لطف اندوز ہونے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائے